وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیب مدین کی طرف ان کے ہم قوم ہم قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے جی گئے آپ نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قد کم بئین تم مر بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار میں ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور وہ حضرت شعیب کو یہ کہتے کہ ہم جو کریں یہ ہماری مرضی حالات ایسے ہیں اس بات کی ضرورت ہے آج بھی کئی لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں نکلی مال کو اصلی کہہ کر کہتے ہیں ہر فیل میں فراڈ ہے ایک روپیہ حرام کا آ جائے تو وہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے تو ہم تو ناجانے جانے کتنا حرام لے لیتے ہیں پرواہ نہیں کرتے ٹھکرا دیجیے حرام کو چاہے نقصان ہو جھوٹ نہ بولیں چاہے نقصان ہو فراڈ نہ کریں فرمایا او فل میزان انسی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تو پورا ناپو کمی نہ کرو اولا تب خس نا اور لوگوں کی چیزیں لوگوں کو کم کر کے نہ دو صحیح صحیح ناپو یہاں تک کہ فرمایا کہ جس کا ترازو خراب ہو اور وہ اپنے ترازو کی دیکھ بھال نہ کرتا ہو یہ بٹے گھس گئے ہوں بٹے گھس جائیں گے تو کتنے گرام کا فرق ہو جائے گا چند گرام کا جس میں چیز تولی جاتی ہے وہ پلرا اگر اس میں مٹی جم جائے تو فرمایا جہنم کا عذاب اسے بھی دیا جائے گا تو آپ سوچیں جو جان بوجھ کے ناپ تول میں کمی کرتا ہوگا اس کا کیا ہوگا اسلحا زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کروال خیر لکم ان کنتم تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو ایمان رکھنے والے ہو اس بات پر یقین رکھو الا تق ادو بھی کل راستوں میں نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بھی خرابی تھی کہ وہ جہاں سے مسافر گزرتے وہاں بیٹھ جاتے انہیں ڈراتے تھے اور ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیتے وہ تصدون من آ بھی اور تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے وہ نہ اور تم اللہ کے دین کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو یعنی دین کو بدلنا چاہتے ہو یہاں یہ عرض کروں کہ مفسرین نے فرمایا دین کو بدلنا چاہتے ہو شعیب علیہ السلام کی قوم یہ چاہتی تھی کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ویسا دین مل جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ انسان شریعت کے مطابق بنے شریعت کو اپنے مطابق نہ بنائے تو آج بھی کئی مسلمان ہیں کہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ اسے جائز سمجھتے ہیں وز غرو از کن یاد کرو تم تھوڑے تھے فقت سر کم بس اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا ون ضرو کئی فقان آقبۃ مف شدید اور غور کرو کہ فساد کرنے والوں کا گناہ کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا وہ ان کا نو افتم علری اور سل تبھی اگر تم میں سے ایک گرو میری رسالت پر ایمان لائے گا اور ایک گروہ ایمان نہیں لاتا فصبرو تم صبر کرو دیکھ لو یشکم اللہ بے یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے نیکاروں کے لیے نجات ہے اور گناہ کے لیے جہنم ہے وہ ہوا خیر اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے آٹھواں پارا مکمل ہوا خصوصاً آج جو ہم نے در سماعت کیا گناگار لوگوں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے نفس و شیطان کے وار سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے کہ ہمارا سینہ نور سے بھر جائے ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے اور ایسا کرم ہو جائے ایسا کرم ہو جائے کہ بس گناہوں سے نفرت ہو جائے نیکیوں سے پیار ہو جائے اللہ ایسا کرم فرما دے